ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کری بہندی نصیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو رہا ہے کام الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعاها و وَبِعَهْدِ کل أَوْفُوا فل وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تم <تَذَكَّرُون> صدق کا یہ سورت الن کی آیت نمبر ایک ہے جس سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں گزشتہ درس میں اسی صورت کی آیت نمبر 151 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے عرف کیا گیا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالی کے جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں حضرت عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اراد ان الى وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي علی خاتمہ بلیکل آیات جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وسیعت نامہ دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے اور پھر وسیعت نامہ کبھی تو ہوتا ہے بیوی کے لیے کبھی اولاد کے لیے کبھی والدین کے لیے کبھی رشتے داروں کے لیے کبھی دوست احباب کے لیے لیکن آپ کا یہ وسیعت نامہ پوری امت کے لیے ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے تو ہم ان آیات کو پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ ہم اس وسیعت نامے کی ایک ایک شک پر دل و جان سے عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تقریباً دس احکام ہیں جو ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں اور میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ کوشش کریں کہ ان دو آیات کو زبانی یاد کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے صرف دو آیات ہیں تو ان کو زبانی یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ روزانہ ان دو آیات کو پڑھ لیا کریں یا کبھی کبھی پڑھ لیا کریں تاکہ یہ جو وسیعت نامہ ہے اس کی تجدید ہوتی رہے تذکیر ہوتی رہے استحزار ہوتا رہے آج جو ایٹ کریما ہم نے پڑھی اس میں چھٹا حکم ہے اس سے پہلے پانچ حکم بیان ہو چکے ایپ نمبر 151 میں چھٹا حکم ہے یتیموں کے بارے میں پر کہ بلا تقرب مال التیمی اللہ بلتی یا احسن حتہ یبلغا اشدہ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت پسندیدہ ہو حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے قرآن کریم نے جو یتیموں کے بارے میں بار بار مسلمانوں کو تاکید بیان فرمائی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ جہلیت میں یتیموں کی حق تلفی ہوتی تھی ویسے تو یتیم لڑکوں کی بھی حق تلفی ہوتی تھی لیکن زیادہ ظلم اور تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنتی تھی یتیم لڑکیاں اس لیے قرآن نے بار بار مسلمانوں کو یتیموں کے حقوق ادا کرنے ان کے اموال کے بارے میں احتیاط کرنے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور آپ بھی ایک یتیم تھے تو زمانے جاہلیت میں تو یتیموں کے حقوق پامال ہوتے تھے اور ان کو دبایا جاتا تھا اور اللہ نے ایک یتیم کو اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ ساری انسانیت کا سردار بنا دیا اور حالات نے ثابت کر دیا کہ آپ یتیم ہی نہ تھے بلکہ درے یتیم تھے ایک ایسا موتی جس کی مثال نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیموں کے حقوق بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بیان ہو چکا ہے یہاں فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہ جو قریب جانے سے منع کیا تو اس کے اندر زیادہ مبالغہ ہے جیسے کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ فرمایا کہ ولا تقرب الفواح بے ہیائی کے کاموں میں بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ تو یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی کے کام نہ کرو بلکہ فرمایا بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ تو قریب جانے سے بھی منع فرمایا یہاں پر بھی ایسی یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اس کے اندر زیادہ مبالکہ ہے کیونکہ جب فرمایا کے قریب بھی نہ جاؤ تو اس کے اندر وہ وسائل و اسباب بھی نجائز ہو گئے جو کہ حرام تک پہنچانے والے ہیں اور جہاں اجتبا آ جائے وہ شبہ والی چیز بھی نجائز ہو گئی وہ جو یقینی حرام ہے وہ تو ہے ہی جہاں پر شبہ ہے وہاں سے بھی بچنا ہے تو قریب نہ جانے کا تقاضا اور حکم تب پورا ہوگا جب کہ انسان ان وسائل و اسباب سے بھی بچے جو کہ حرام تک لے جانے والے ہیں اور مشتبہ چیز سے بھی بچے یقینی سے تو بچنا ہی ہے مشتبہ سے بھی بچے اشتباہ والی چیز سے بھی بچے تو اب جیسے بے حیائی سب سے بڑی بے حیائی وہ تو بدکاری ہے ذنا کاری ہے لیکن اس کے بہت سارے اسباب بھی ہیں نا محرم سے گفتگو کرنا بے حجاب آمنے سامنے ہونا خلوت میں اختلاط کرنا یہ پھر یہ کہ بد نظری کرنا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بدکاری سے پہلے مقدمات اور وسائل و اسباب کی حیثیت رکھتی ہیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ بےحیائی کے قریب بھی نہ جاؤ تو مقصد یہ کہ ان وسائل و اسباب کو بھی اختیار نہ کرو یہ نہ سمجھو کہ میں آخری اسٹیج تک پہنچ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا بہت مشکل ہے تو پہلے سے ہی بچ جاؤ اسی طریقے سے فرمایا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ کہ وہ وسائل و اسباب جو یتیم کا مال کھانے تک پہنچانے والے ہیں ان سے بھی بچو اور جہاں اشتبا آ جائے وہاں سے بھی بچو اللہ باللتی یا احسن مگر ایسے طریقے سے جو بہت پسندیدہ ہو اگر یتیم کا متولی اور سرپرست وہ غریب ہو اور وہ یتیم کے کاروبار کی اس کی دکان کی اس کی فیکٹری کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ سرپرست بقدر ضرورت اس میں سے لے سکتا ہے کسی اور کو رکھیں گے تو اس کو بھی تنخواہ دینی پڑے گی تو جب یہ اس یتیم کے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اسے بھی زمانے کے عرف کے مطابق اور ضرورت کے مطابق لینے کی اجازت ہوگی تو پھر میں ایسے طریقے سے لے سکتے ہو جو بہت پسندیدہ ہو جو ایک زمانے کا عرف ہے رواج ہے یا اس طریقے سے کہ یتیم کے مال کو تم کاروبار میں لگاتے ہو اس کی بھی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ یتیم کے مال کو ایسے نہ چھوڑو اس کو کاروبار میں لگاؤ تاکہ اس میں بڑھوتری ہو اس میں اضافہ ہو نشو نما ہو اس کے اندر تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ یتیم کے مال کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا جب تک تو اس کے قریب نہیں جائے گا تو فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب جا سکتے ہو مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو بد نہ ہو بلکہ اچھی نیت ہو اس کے مال کی حفاظت کرنا اس کے مال کو بڑھانا کاروبار کو پھیلانا یہ مقصد ہو حبل اشدھا یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو اس سے پہلے آپ سورہ نساء میں سن چکے کہ اللہ نے فرمایا کہ یتیم کو آزماتے رہو کہ یہ کاروبار سنبھالنے کے قابل ہوا ہے یا کہ نہیں اور اس کے اندر کوئی سنجیدگی آئی ہے یا کہ نہیں اگر تم محسوس کرو یہ سمجھدار ہو گیا ہے اور تجربے کار ہو گیا ہے سنجیدگی اس میں گئی ہے یہ مال کو اڑائے گا نہیں تو اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو تو سنجیدگی کو دیکھنا ہوگا بلوغت کو دیکھنا ہوگا عقل کو دیکھنا ہوگا اب اشدا کا معنی تو یہ ہے کہ بلوغت کی عمر جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو اب سوال یہ اٹھا کہ اگر بالغ ہونے کے باوجود یتیم کے اندر سمجھداری نہیں آئی عقل نہیں آئی بعض ہمارے جیسے چالیس سال کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن عقل نہیں آتی اور بعض دس پندرہ سال کے ہوتے ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں تو بالغ تو ہو گیا مگر عقل نہیں آئی تو کیا مال حوالے کر دیا جائے بعض علماء نے تو کہا ہاں جب بالغ ہو گیا تو قرآن کا حکم ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دو وہ جانے کمی بیشی کو وہ باقی رکھتا ہے تباہ کرتا ہے یہ اس کی مرضی لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر سمجھداری آئی ہے یا کہ نہیں تو اگر تو سمجھداری آ ہو تو پھر اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا اور اگر اس کے اندر ہوشیاری اور سنجیدگی نہ ہو تو اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن امام ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پچیس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بہر صورت اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے چاہے اس کے اندر ہوشیاری اور سنجیدگی ہو یا کہ نہ ہو تو اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے ساتویں اور آٹھویں وسیعت فرمایا کہ بو فلکیل ابل میزان ابل اور ناپ تول پورا رکھا کرو انصاف کے ساتھ ناپ تول میں گڑبڑ نہ کیا کرو بلکہ جب کسی کو دو تو پورا دو اور جب کسی سے اپنا حق لو تو پورا لو زیادہ نہ لو کم لے لو تو کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ نہ لو تو ناپ انصاف کے ساتھ کیا کرو یہ حکم بظاہر تجارتی معاملات سے تعلق رکھتا ہے لیکن اسلام کے اندر مسلمان کی جو ساری زندگی ہے یہ دین اور ایمان سے وابستہ ہے صرف اس کی نماز صرف روزہ صرف حج صرف زکوٰۃ صرف صدقات صرف ذکر و تلاوت یہ دین اور ایمان سے وابستہ نہیں ہے بلکہ مسلمان کی پوری زندگی یہ دین اور ایمان سے وابستہ ہوتی ہے لہذا تجارت کے بارے میں بھی مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرے جبکہ جو جاہلی معاشرت تھا اور ہے زمانے جاہلیت میں نے پہلے بھی عرض کیا زمانہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں جاہلیت کس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے حکموں سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے بغاوت کو جاہلیت کہتے ہیں اندھیرے کو جاہلیت نہیں کہتے گاؤں کو جاہلیت نہیں کہتے گدے کی سواری کو جاہلیت نہیں کہتے گاڑیاں نہ ہونے کو جاہلیت نہیں کہتے سائنس اور ٹیکنالوجی نہ ہونے کو جاہلیت نہیں کہتے میڈیکل کی سہولیات دستیاب نہ ہونے کو جاہلیت نہیں کہتے غربت کہہ سکتے ہیں لیکن جاہلیت اس کو نہیں کہتے جاہلیت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے بغاوت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا یہ جاہلیت ہے ڈبلو چنانچہ حضور کے آنے سے پہلے دنیا میں جو قانون تھا وہ بھی جاہلیت کا قانون تھا جاہلیت کا معاشرہ تھا اور آج دنیا میں جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے بغاوت پائی جاتی ہے وہاں ہم کہیں گے کہ جاہلیت کا معاشرہ ہے امریکہ میں جاہلیت ہے برطانیہ میں جاہلیت ہے ہم کیسے کہیں آج بہت سے مسلمان شہروں کے اندر بھی جاہلیت والی بات پائی جاتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے بغاوت کو کہا جاتا ہے جاہلیت تو جاہلی معاشرے کی سوچ یہ کہ دین اور ایمان کا تعلق زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ تو ہے لیکن تجارت کے ساتھ نہیں معاملات کے ساتھ نہیں نماز کا کیا تعلق دکان کے ساتھ اور حج کا کیا تعلق فیکٹری اور کارخانے کے ساتھ اور ایمان کا کیا تعلق میری محنت اور مزدوری اور کاروبار کے ساتھ یہ جہیز کی سوچ ہے چنانچہ آپ دیکھیں سورہ حود میں آتا ہے ایسے شعیب علی اسلام کی قوم نے ان سے کہا یا شعیب افلا او ان ما اے شعیب کیا تمہاری نماز ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے بتوں کی عبادت نہ کریں اور اپنے اموال اور کاروبار میں من مانی نہ کریں کیا تمہاری نماز روکتی ہے ہمیں اپنے کاروبار میں من مانی کرنے سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا کاروبار کی ساتھ کیا تعلق تجارت کے ساتھ کیا تعلق آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے نماز کو اور تجارت کو الگ کر رکھا ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق وضو کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور استنجا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ایک ایک سنت کو ملحوظ رکھتے ہیں نسواس بھی کرتے ہیں تین دفعہ کلی بھی کرتے ہیں تین دفعہ ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں مسا بھی پورا کرتے ہیں حضور کی ایک ایک سنت کو اختیار کرنے کی زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تجارت میں نہیں نماز میں تجارت اپنی مرضی کے مطابق چنانچہ نمازی ہے مگر سودی کاروبار کر رہا ہے نمازی ہے مگر نمبر دو دھندا کر رہا ہے نمازی ہے مگر ملاوٹ بھی کرتا ہے نمازی ہے مگر کم بھی تولتا ہے تو نماز کا کیا تعلق اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھی تو سب معاف اور حج عمرہ کر لیا تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ قتل و قتال بھی معاف سب کچھ معاف مکہ مدینے سے ہو کر آ گیا پاک صاف حاجی ہار ڈالے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کہ کتنے حقوق العباد تلف بات کیے ہوئے ہیں بن ٹھن کے آ رہا ہے ایئرپورٹ سے حاجی کہ سب کچھ معاف کروا کے آ گیا ہوں اب اگلے سال پھر چلا جاؤں گا پھر معاف کروا کے آ جاؤں گا تو بھائیوں نے ہمارے دین اور ایمان کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہیں تو معاملات بھی ایمان سے تعلق رکھتے ہیں تجارت بھی ایمان سے تعلق رکھتی ہے دین سے تعلق رکھتی ہے تھا کہ فرمائے کہ وہ او فل کلا بلمیزاد ناپ تو اور تول بھی دونوں چیزیں پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ عدل کیا کرو انصاف کیا کرو تطفیف نہ کیا کرو میں نے تطفیف کا لفظ بولا اس لیے کہ دوسری جگہ اللہ پاک نے اس کے لیے تقفیف ہی کا لفظ استعمال فرمایا سورة المتففین میں اللہ نے فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِفِينَ الَّذِينَ اِذَاكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوَّذَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اللہ کہتے ہیں ویل ہے ویل اور جانتے ہیں ویل کا مانا کیا ہے ویل دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ہے اور ویل تباہی ہلاکت اور بربادی کو بھی کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں دو زخ ہے ہلاکت ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفیظ کرتے ہیں, ہیں اللہ نے وضاحت فرمائی جب لوگوں سے لیتے ہیں اپنا حق تو پورا لیتے ہیں جب لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اپنا حق تو پورا وصول کرتے ہیں لیکن دوسروں کا حق وہ پورا نہیں دیتے یہ ہے تصفیف تصفیف کم تولنا لوگوں سے لے تو حق پورا لیں اور لوگوں کو دیں تو حق کم دیں ان کے حق سے کم دیں میں نے جان بوجھ کر تصفیف کا لفظ اس لیے بولا تاکہ ایک تو قرآن کریم کی یہ اصطلاح یہ لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور دوسرے اس لیے کہ میں تھوڑا سا بات کو بڑھا سکوں علماء نے لکھا ہے کہ صرف کم تولنے اور ڈنڈی مارنے کا نام تطفیف نہیں ہے بلکہ کسی کے واجب حق میں کمی کرنا یا کسی کا واجب حق ادا نہ کرنا یہ تطفیف ہے تفیف ہے چنانچہ مزدور جو مزدوری تو پوری لیتا ہے مگر کام پورا نہیں کرتا یہ تفریف کرتا ہے ملازم جو تنخواہ پوری لیتا ہے اور وزیر اور مشیر جو تنخواہ تو پوری لیتے ہیں اور سرکاری آفیسر دفتروں میں بیٹھے ہوئے بابو لوگ جو تنخواہ تو پوری لیتے ہیں بلکہ سہولیات ان کے علاوہ لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے نظر ہی نہیں آتے دفتروں میں جب جائیں تو پتہ چلتا ہے صاحب میٹنگ میں ہے صاحب مصروف ہیں کام ہی نہیں کرتے اور سہولیات اللہ اکبر بعض اوقات تو آدمی دیکھتا تو پاگل ہو جاتا ہے پاگل یا اللہ ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان کے اندر ایک ایک جو ہے دس دس لاکھ تنخواہ لے رہا ہے بیس بیس لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور سہولیات اس کے علاوہ ہیں گاڑیاں اتنی ہوں گی بنگلہ ایسا ہوگا اور ملازمین ایسے ہوں گے اور ڈرائیور ایسا ہوگا اور چوکی دار اور خان سامان نہ معلوم کیا کچھ پھر علاج معالجہ مفت جہاں چاہے علاج کروائیں لیکن کام کچھ بھی نہیں تو یہ تخفیف ہے چاہے وہ مزدور کرے یا سرکاری افیسر کرے یا وزیر کرے یا مشیر کرے تو یہ تصفیف ہے اور اسی طریقے سے وہ مالک وہ کارخانے دار جو کام تو پورا لیتا ہے لیکن مزدوری کم دیتا ہے یہ بھی ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے یہ بھی غلط دونوں غلط کرتے ہیں تو یہ تطفیف اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھی لیکن نماز کے ارکان پوری طرح ادا نہیں کیے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تفیف ہے اس کو بھی آپ نے تطفیف قرار دیا چنانچہ امام مالک رحمت اللہ نے حضرت عمر کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا پورا دینا اور تطفیف کرنا یہ ہر چیز میں ہوتا ہے یہ نماز میں بھی ہے یہ روزے میں بھی ہے یہ حج میں بھی ہے اور یہ محنت میں بھی ہے مزدوری میں بھی ہے ملازمت میں بھی ہے نوکری میں بھی ہے ہر جگہ وفا بھی ہو سکتی ہے اور تطفیف بھی ہو سکتی ہے قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر آپ نے ایک طرف تو اپنی امت کو تطفیف سے منع فرمایا اور خود عمل بھی کر کے دکھایا تو امت کو تلقین یہ فرمائی کہ تم تطفیف نہ کرو حق لو تو کم لے لیا کرو اور دو تو کچھ زیادہ دے دیا کرو ایک حدیث میں آپ نے دعا فرمائی اللہ اکبر میرے اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے کہ حضور کی یہ دعا ہمیں لگ جائے اللہ اکبر حضور کی یہ دعا مجھے لگ جائے ہم سب کو لگ جائے حضور نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے بھی بیچنے میں بھی نرمی کرتا ہے خریدنے میں بھی نرمی کرتا ہے کیسے بیچنے میں نرمی تو یوں کرتا ہے کہ حق سے زیادہ دے دیتا ہے اور خریدنے میں نرمی یوں کرتا ہے کہ زیادہ نہیں لیتا بلکہ اگر کچھ کم بھی ہو تو راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ نے دو آ فرمائے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کو ادائیگی کرنی تھی ادائیگی اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کرنسی یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے آج دنیا کی معاشیات جو خطرے میں ہیں تو اس کا بہت بڑا سبب ایک تو سو سود ہے سود اور دوسرا دنیا کی معاشیات جو خطرے میں ہیں تو اس کا بہت بڑا سبب یہ کاغذ کی کرنسی ہے کاغذ کے ٹکڑے چاہے وہ ڈالر ہو چاہے وہ پاؤنڈ ہو چاہے وہ ریال ہو چاہے وہ سرم ہو چاہے وہ دینار ہو اور چاہے وہ روپیہ ہو یہ کاغذ کے ٹکڑے حضور نے جو کرنسی قرار دی وہ سونا اور چاندی ہے اور خدا کی قسم دنیا کے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر نبی امی کی تعلیمات پر دنیا عمل کر لے ایک تو سود کو چھوڑ دے اور دوسری یہ کاغذ کے ٹکڑوں کو چھوڑ دے اس کرنسی کو ختم کر دیا جائے تو حضور کی جو کرنسی تھی حضور کے زمانے میں کرنسی وہ سونا اور چاندی تو آپ نے کسی سے کچھ سامان خریدا اس کی ادائیگی کرنی تھی تو ایک صاحب تولنے لگے سونا تولنے لگے چاندی تولنے لگے تو آکا نے فرمایا ارے تول کر اس کا حق دو اور کچھ زیادہ دینا کچھ زیادہ دینا یہ آکا آکا کی عادت تھی آکا کی سنت آکا کا طریقہ کہ لیتے تو زیادہ نہیں لیتے تھے دیتے تو زیادہ ہی دیتے تو فرمائے کہ وَأَوْفُ اور ناپ تو کیا کرو انصاف کے ساتھ لانکس میں اللہ اللہ میں تیرے کلام پر قربان اللہ کہتے ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے اس کی طاقت سے زیادہ ایک طرف تو اللہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہہ دیا تطفیس قابل برداشت نہیں ہے تطفیف بہت بڑا جرم ہے حق دینے میں کمی کتا ہی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے ڈرا دیا اس سے پورا پورا دو کمی نہ کرو اور میں نے ارض کیا کہ اس کا تعلق تو نماز کے ساتھ بھی ہے عبادات کے ساتھ بھی اور ملازمت کے ساتھ بھی اور خرید و فروخت کے ساتھ بھی سب کے ساتھ اس کا تعلق لیکن کمی بیشی کچھ نہ کچھ تو ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے پورا پورا حق ادا نہیں ہوتا ملازمت کرتے ہیں ملازمت کر رہے ہیں نیت یہ ہے کہ جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنا پورا کام کریں لیکن پھر بھی کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے نماز پڑھتے ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ سارے ارکان ادا کریں پھر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اے اللہ ہم قرآن کریم کا درخت دیتے ہیں دل چاہتا ہے کہ اس کا حق ادا کریں حق ادا نہیں ہوتا کمی بیشی ہو جاتی ہے مولا کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے کیا ہوگا اگر پکڑ لیا تو ہم تو چھوٹ نہیں سکیں گے فرمایا کہ لا اللہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے ہیں اگر کسی شخص کے کسی شخص سے بغیر اور ارادے کی غلطی ہو گئی تو اس سے معاخذہ نہیں ہوگا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی یہ اور اس کے بعد فرمایا بلم بل صحت نیت ہی بال وفائی لمب آخال فرمایا کہ جو شخص ناپ اور طول پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ خیانت کا دھوکے کا ظلم اور زیادتی کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن پھر بھی اس سے انجانے میں غلطی ہو جائے تو فرمایا کہاخذہ نہیں ہوگا اور یہی مطلب ہے اس کا لا نکلف النفسن اللہ وسا اور میرے بھائیوں اور بہنوں سچی بات یہ کہ اس جملے کے اندر ہم گناگاروں کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے